بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین تاسیم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین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 اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے الى الارض من كل زوج کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں ان وما كان کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے ربو کے من سے اور جب تمہارے پروردگار نے موسا کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قو میں یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں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 وَلَهُمْ عَلَيَّ فَأَخَافُ أَن اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گنہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالی مُسْتَمِعُونَ فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں فرعون فقولا اننا رسول رب العالمين تو دونوں فراؤن کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں ان سلمان بنی اس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 جو کیا تم نا شکرے معلوم ہوتے ہو قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسی نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناغاہ سرزد ہوئی تھی اور میں خطا میں تھا۔ تذرتم منكم لم مخفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر اللہ نے مجھ کو نبوت علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا وَتِلْكَ نِعْمَتٌ عَلَيَّ أَنْ بَنِي اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے قَالَ فران نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا قال رب السماوات والأرض وما ان كنتم مقنين کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو قال لمن پھر ان نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں قال ربكم ورب موسا نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک قال ان ارسل پھر ان نے کہا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 پراؤن نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہ بن گئی ونزع يده فإذا اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا قال فرون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے ان من بسحره چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے ارجو في انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجے سحار کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں فجمع يوم معلوم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 فلما جاء قالوا لفرعون لنا لأجرا نحن الغالبين جب جادوگر آ تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلا بھی عطا ہوگا مقر پاؤن نے کہا ہاں اور تم مقرروں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسا نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو روزتی تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے موسا فإذا تلقف ما پھر موسا نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی ان کی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا مالک ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف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 وأوحينا إلى موسى أن أسر إنكم متبعون اور ہم نے موسا کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ پھر کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا فأرسل فرعون في ان شری تو فرونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے ان شرد اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں و تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا قریب اور خزانوں اور نفیس مکانات سے عورت اسر عید ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا مشرتی تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعکب کیا جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسا کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ دیے گئے اور موسا نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا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 اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا موسے میں ہوں اور موسا اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا تم میں قریب پھر دوسروں کو ڈبو دیا ان کر بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو میں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو قالوا نعبد لها وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہے اور ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں او او یا یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور فارو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ما اور ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو انتم و آباؤکم الاقدمون تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے ولدی ہوں اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے فهو اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے ولدی ہوں اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا ولدی فرقی اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا قریب اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر وجعل لي لسان صدق اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر و من ورثت جنت اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر وی نبلی اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو یوم جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے إلا من بقلب ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی وبرزت اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی وکیل اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں ہے یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں فِيهَا هُمْ تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے ابلیسَ اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے قالوا وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ کہ اللہ کی قسم ہم تو سرح گمراہی میں تھے اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہم کو ان گنہ ہی نے گمراہ کیا تھا فما لنا من تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے ولا اور نہ گرم جوش دوست فلو ان لنا من کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں ان في ذلك وما كان بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں کل ہوں اللہ جیز الب اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كذبت قوم نوحن اوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں انی لکم رسول میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وما اسألكم من اجر ان اجر رب العالمين اور میں اس کام کا تم سے سلا نہیں مانگتا میرا سلا تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو قانولہ تبعك وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رزیل لوگ ہوئے ہیں قال وما بما كانوا نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان حسابهم اللہ لو تشعرون ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے کاش تم سمجھو وما أنا بطارد اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں ان أنا إلا نذیر مبين میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں قارو علمت پونن ملن موجوب انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آو گے تو سمสาร کر دیے جاؤ گے قال ربي ان قومي كذبوا نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا استح بینی وبينهم ففتح ونجني ومن معي من المؤمنين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 پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا ان میں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإن اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے آج نے بھی پیغمبروں کو جایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں رسول میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں سود تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کم اجرمین اجر اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے اتبنون بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو مصانع اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے بش تم جب بری اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو پلوی امدی مطالع اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو امد ابنی اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی اجنتی اور باغوں اور چشموں سے ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکم من الواعظین وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے یقصہ ہے انہذا الا خلق الاولین یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا فکذبوہ فاہلکناہم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 سمود اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم صارحٌ الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی سالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں لكم رسول میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ربین اور میں اس کا تم سے بدلا نہیں مانگتا میرا بدلا اللہ رب العالمین کے ذمے ہے یا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی باغ اور چشمے پلوں حبیب اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں تن ہی تو نی نل اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو ڈرو اور میرے کہے پر چلو ولا امر المسرفين اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو يفسدون في الارض ولا يُصْلِحُونَ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قالوا انما انت من المسحرین وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو ما انت الا بشر مثلنا فأچ بآیت ان کنت من الصادقین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 خود ناویب اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پھر نادم ہوئے اثرهم مبين شلون کو عذاب نے آ پکڑا بیشک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے و ان ربك لهو العزیز الرحیم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كذب قوم لوط المرسل اور قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جٹلایا گم ام لو پن تتو جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ربیب اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلا اللہ رب العالمین کے ذمے ہے قالمین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 قال من لوت نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اگلی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے نج لو اج می سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دیب مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی غریب پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا گیم ضریب اور ان پر مح برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا نیب بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے کل اللہ عزیز اللہ عیب اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں ست تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو إِلَّا اجر ان اجر رب الْعَالَمِينَ اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے او پھول کئی والا منری مختری دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کروینسی مستقیب اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو اشم و تق مفتی اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تبی قرق اللہ اور اس سے درو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا قالوا انما انت من المسحرین وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو وما انت الا بشر مثلنا وانظنک لمن الكاذبین اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو فأسقط علينا من ان كنت من الصادقين اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ کالم بی شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائیبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا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 اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے نزل روح اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے قلبك لتكون من قلبی یعنی اس نے تمہارے دل پر علقا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو دلی ساروی اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِلِ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں ولو نزلناه على بعض الاعجمین اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے ہیں فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے فی قلوب اسی طرح ہم نے ان کار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا لا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے فی... لا وہ ان پر ناگہاں واق ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی نمو اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں اتم سینی بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں تم میں کینو پھر ان پر وہ عذاب آ ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے میں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 وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں پون مین الم تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواز پیش آؤ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی لاری بے شکنے والا اور جاننے والا ہے ہل ابی امار تنذر شیل اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تنزر عالی اطیب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 اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں انم تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں پورون اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں وینو مینو صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون